باب نمبر سولہ سفر و حضر اور مشایخ کے احوال اختلاف احوال سفر و حضر میں مشائخ کے احوال مختلف ہوتے ہیں ان میں سے کچھ حضرات ابتداء سفر اور انتہا میں اقامت اور بعض ابتدا میں اقامت اختیار کرتے ہیں اور انتہا میں سفر کرتے ہیں اور بعض محض اقامت پذیر رہتے ہیں سفر نہیں کرتے اور بعض ہمیشہ سرگرم سفر رہتے ہیں کبھی اقامت پذیر نہیں ہوتے اب ہم مذکورہ بالا گروہوں میں سے ہر ایک کے حال کی تشریح و تصریح اور ان کے مقاصد کو بیان کرتے ہیں یعنی ان مختلف احوال کے اختیار کرنے سے ان کے مقاصد کیا ہیں ابتدا میں سفر بعد میں اقامت کرنے والے صوفیہ وہ حضرات جو ابتدائے حال میں سفر کرتے ہیں اور انتہائے حال میں اقامت کو ترجیح دیتے ہیں ان کا مقصد, سفر اقت... ان, کا مقصد سفر اقت... ان کا مقصد سفر اقتصاب فیض ہوتا ہے یعنی وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علم طلب کرو خواہ وہ چین ہی میں کیوں نہ ہو اس کے لیے تم کو چین ہی کیوں نہ جانا پڑے حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں اتلب العلم کسی بزرگ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شام سے یمن تک کا سفر اس مقصد کے لئے کرے کہ وہ ایک کلمہ ہدایت کا ایک کلمہ ہدایت کا سیکھ لے تو اس کا سفر ضائع نہیں ہوگا منقول ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حضرت انس بن مالک ردی اللہ عنہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محض ایک حدیث شریف سننے کے لیے مدینہ منورہ سے یمن تک کا راستہ ایک ماہ میں طے کیا طلب علم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے طلب علم کے لیے باہر نکلتا ہے تو جب تک لوٹ کر گھر واپس آتا ہے وہ اللہ کے راستے پر گامزن رہتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کے ارشاد عسائن کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد علم کے طلبگار ہیں شیخ ضیاء الدین ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشایخ کی اسناد کے ساتھ حضرت ہارون سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ ہم ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو وہ فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت کیا خوب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ تمہارے تابے ہیں لوگ تمہارے پاس چاروں طرف سے مذہبی بصیرت اور دین کو سمجھ کے لیے آئیں گے بس جو لوگ آئیں اس وقت تم ان کو نیکی کی تعلیم دو آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریدت العلا کلی مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد میں نے سنا کہ اللہ تعالی نے مجھ پر وہی نازل فرمائی ہے کہ جو شخص حصول علم کے لیے سفر اختیار کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دوں گا سفر کے مقاصد میں سے ایک مقصد شیخ کی ملاقات بھی ہے وہ مشایخ جو ابتدائی حال میں سفر اختیار کرتے ہیں ان کے مقاصد سفر میں ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے مشایخ اور مخلص بھائیوں سے ملاقات کریں اس طرح ہر مرید اپنے مخلص بھائی کی زیارت سے مزید فائدہ اٹھاتا ہے اور جس طرح لوگوں کی گفتگو سے استفادہ کیا جاتا ہے اس طرح ان کا دیدار بھی فائدے بخش ہوتا ہے اسی بنا پر بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر تمہارے لیے کسی کا دیدار سود نہیں ہے تو اس کا کلام بھی تمہارے لیے سود نہیں ہو سکتا اس خصوص میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مخلص اور راست باس انسان اپنے کردار سے اتنا فائدہ پہنچا دیتا ہے جتنا اپنے اقوال سے نہیں پہنچا سکتا یعنی اس کے اقوال سے زیادہ اس کے کردار سے فائدہ پہنچ جاتا ہے جب ایک مخلص شخص اپنے مہمان طالب علم کو اٹھتے بیٹھتے خلوت میں جلوت میں گفتگو میں اور خاموشی میں غرض یہ کہ ہر حال میں اس کو دیکھتا ہے ہر حال میں اس پر نظر پڑتی ہے تو اس مشاہدہ اور اس نظر سے طالب علم بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتا ہے مگر جس کے احوال او افعال میں خلوص نہیں ہے تو ایسے شخص کی گفتگو بھی اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی کیونکہ ایسے شخص کی تمام تر گفتگو نفسانی خواہشات سے بھرپور ہوگی اور یہ ایک کلیہ ہے کہ دل جس قدر نورانی ہوتا ہے کلام بھی اسی قدر نورانی ہوتا ہے اور نورانیت قلب بقدر استقامت ہوتی ہے یعنی انسان میں جس قدر استقامت ہوگی قلب بھی اسی قدر نورانی ہوگا اور وہ فرائض بندگی اور حق عبودیت ادا کرتا ہوگا دوسری وجہ یہ ہے کہ علمائے کرام اور صاحبان باطن کی ایک نظر تریاق کا اثر رکھتی ہے اور جب ان میں سے کوئی کسی مخلص انسان کی طرف دیکھتا ہے تو اپنی بصیرت کے باعث وہ اس بات کا اندازہ کر لیتا ہے کہ اس مخلص اور راست باز انسان میں حسنِ استعداد ہے یا نہیں اگر ہے تو کس قدر ہے اور اس کی وہ مخلص مخصوص قابلیت جو مسند فیض کے لیے ضروری ہے اس صاحب بصیرت انسان پر فوراً منکشف ہو جاتی ہے اس طرح مخلص اور سچے عقیدت مندوں کی محبت ان کے دلوں میں راسخ ہو جاتی ہے اور پھر وہ ایسے مخلصوں کو محبت کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں چونکہ یہ حضرات خداوند تعالی کے مردانے مردان لشکر ہیں اس لیے ان بزرگوں کی نگاہ کیمیا نگاہ کیمیا اثر کی بدولت مخلصوں کو بلند مراتب حاصل ہو جاتے ہیں اور ان کا حال کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے اور اس کو ایک حیات تازہ میسرہ جاتی ہے کوئی منکر اس حال سے انکار کس طرح کر سکتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے بعض ازدہوں کو یہ خاصیت عطا کی ہے کہ جب وہ کسی انسان کو نظر بھر کر دیکھ لیتے ہیں تو اس کو ہلاک کر ڈالتے ہیں یعنی جانوروں کی ایک نظر جب ہلاک کر سکتی ہے تو کیا انسان کی ایک نظر کایا نہیں پلٹ سکتی حضرت شیخ ابو النجیب رحمۃ اللہ علیہ سہروردی کا معمول ہمارے شیخ محترم کا دستور تھا کہ وہ منا کی مسجد خلیف میں چکر لگاتے رہتے اور لوگوں کے چہروں کو بغور دیکھا کرتے تھے جب ان سے اس کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بعض ایسے بندے بھی ہیں کہ اگر وہ کسی شخص کی طرف نظر بھر کر دیکھ لیں تو وہ سعادت سے مالا مال ہو جاتے ہیں بس میں ایسی ہی نظر کی تلا ش میں پھر رہا ہوں سفر کا ایک مقصد مجاہدہ نفس بھی ہے سفر کے منجملہ مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ معلوفات سے قطع محبت ہو جائے یعنی نفس جن چیزوں کی محبت میں گرفتار ہو ان سے آزاد ہو جائے اور جن چیزوں کی طرف نفس کی رغبت ہے وہ رغبت ختم ہو جائے اور اس طرح نفس کو عزیزوں دوستوں اور وطن کی جدائی کی تلخیاں گوارا ہو جائیں جس نے ان علائق محبت کی ان علائق محبت کی جدائی پر صبر کر لیا اور ان کو اپنے لیے گوارا بنا لیا اس کو بارگاہ الہی سے صبر عطا ہوتا ہے گویا اس نے ایک بہت عظیم فضیلت حاصل کر لی شیخ ابو ذرآ رحمۃ اللہ علیہ ابن الفضل الحافظ المقدمی اپنے مشایخ کی اسناد کے ساتھ شیخ حضرت عبداللہ بن عمر ردی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک مدنی شخص کا مدینے میں انتقال ہو گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی اور پھر فرمایا کاش یہ شخص اپنے مولد کے بجائے کہیں اور فوت ہوتا صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں کیا مصلحت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے جائے پیدائش کے علاوہ اور کہیں وفات پاتا ہے تو اس کے مولد سے اس مقام تک جہاں اس نے انتقال کیا ہے وہ تمام حصہ جنت میں شمار ہوتا ہے سفر نفس کی بیماری کا علاج ہے سفر کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد یہ بھی ہے کہ نفس کے تمام راز اس پر منکشف ہو جاتے ہیں اور نفس کی راونت اور اس کی خود پسندی اور دعوا بڑھ جاتے ہیں یعنی نفس اس سے عاری ہو جاتا ہے اور یہ طے شدہ بات ہے کہ یہ حقائق بغیر سفر کے انسان پر آشکار نہیں ہوتے اسی وجہ سے سفر کو سقر کہتے ہیں کہ وہ اخلاق کو نمایاں کر دیتا ہے نفس کی برائیاں سفر میں ظاہر ہو جاتی ہیں اور جب انسان پر اس کے نفس کی برائیاں اور اس کا مرض ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کے علاج کے لیے تیار ہو جاتا ہے یعنی علاج کی طرف توجہ کرتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مبتدی کے نفس پر سفر کا اثر ایسا ہوتا ہے جس طرح نماز روزہ اور تہجد کے نوافل اثر کرتے ہیں جس طرح نفل خواہاں یعنی عابد و زاہد اپنی نفلی عبادات عبادت سے غفلت کے مقامات کو چھوڑ کر قرب الہی کے مقام کی طرف سفر کرتا ہے اسی طرح ایک مسافر جب صرف خدا کے لیے حسن نیت کے ساتھ قطع منازل کرتا ہے دشت پیمائی اور بیابان نوردی کرتا ہے تو وہ لذات دنیا کو ترک کر کے سیر اللہ کا قصد کرتا ہے یعنی اس کا یہ سفر سیر اللہ بن جاتا ہے ہمارے شیخ محترم اپنے شیوخ کے حوالوں سے شیخ نوری رحمت اللہ علیہ کا یہ ارشاد بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا تصوف نام ہے حضوز نفسانی کے ترک کر دینے کا لہذا جب ایک مبتدی نفس کے لزائس کو ترک کر کے سفر اختیار کرتا ہے تو اس کا نفس قرار پا کر نرم پڑ جاتا ہے جس طرح نفلوں کی مداومت سے نفس نرم پڑتا ہے سفر کے نفس ایسا صاف اور نرم پڑ جاتا ہے جس طرح دباغت کے عمل سے چمڑا صاف ملائم اور نرم پڑ جاتا ہے اس کا کھردرا پن ختم ہو جاتا ہے اس کی فطری خشکی اور بدبو ختم ہو جاتی ہے اور صاف و شفاف نکل آتا ہے اسی طرح مسافر کی نفسانی سرکشی بھی سفر سے دور ہو جاتی ہے اور جس طرح غیر مدبوخ چمڑا دباغت کے بعد لباس کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے اسی طرح مسافر کے نفس کی سرکشی دور ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ اس میں فطرت ایمانی اوت کر آتی ہے آثار و عبر کا مشاہدہ سفر کے منجملہ مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسافر دوران سفر آثار و عبر کا مشاہدہ کرتا ہے ایسے مقامات کا مشاہدہ کرتا ہے جن کے دیکھنے سے عبرت حاصل ہوتی ہے جب انسان کی نظر افکار کے میدانوں میں پھرتی ہے اور وہ روئے زمین کے مختلف حصے بلند و بالا پہاڑوں اور بزرگوں کے کی قدم گاہوں کی زیارت اور سیر کرتا ہے اور جمادات کے ذروں سے سبحان اللہ کا غلغلہ اس کے کانوں میں پہنچتا ہے یعنی ان ذروں کی تصبیح سنتا ہے اور ادھر ادھر کے قطعات ارضی کی زبان حال کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ مختلف قطعات زمین اپنی زبان حال سے اس کو کیا پیام دے رہے ہیں تو ان عبرت خیز مناظر کے مشاہدے اور عبرت آگی آثار کے مطالعے سے اس کی روح بیدار ہوتی ہے اور نظر میں ہوشیاری آتی ہے کیونکہ قدرت کے بہت سے آیات و آثار اس صورت میں اس کے مشاہدے سے گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سنوریہم ہم فی الافاق وفی انفسہم حت یتبین لہم لحم الحق پارہ نمبر چوبیس سورہ دخان ہم ان کو آفاق میں اور خود ان کی ذات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پر کھل جائے کہ وہ حق ہے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ صوفیاء کرام سے خطاب کیا کرتے تھے کہ جب جاڑے جاڑے نکل جائیں بہار کا موسم آ جائے اور درختوں پر نئے پتے نکل آئیں تو اس وقت سیر و سفر خوب ہے سفر کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس سے مبتدی کو گمنامی کا شرف حاصل ہوتا ہے وہ گمنامی قبول کرتا ہے اور حسنِ قبول کو ترک کر حسنِ قبول یعنی عوام کو ترک کر دیتا ہے کیونکہ جب کسی راست باز اور مخلص کی صداقت پورے طور پر آشکارہ ہو جاتی ہے تو خلق کی طرف سے اس کو حسنے قبول حاصل ہوتا ہے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک راست باز انسان جو کلاس کے دستے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے یعنی مخلص ہے اس کا دل نور معرفت و صداقت سے آباد ہے اس کو قبول عام عام میسر نہ آتا ہو میں نے ایک بزرگ کا یہ قول سنا ہے کہ وہ اپنے احباب و اصحاب سے کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ خل کے خدا کا میرے پاس آنا جانا ہو اس لیے نہیں کہ اس سے میں اپنے نفس کو خوش کروں کیونکہ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ لوگ میرے پاس آئیں یا نہ آئیں بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ مخلوق کا آنا جانا صحت حال کی علامت ہے یعنی اگر لوگوں کی میرے پاس آمد و رفت ہوگی تو اس سے مجھے اپنی صحت حال کا اندازہ ہو جائے گا پس جب کوئی طالب حقیقت اس قبول عوام میں مبتلا ہو تو اس میں یہ خطرہ ہے کہ کہیں وہ اس قبولیت کی بنا پر مخلوق کی طرف مائل نہ ہو جائے کہ بعض اوقات ایسی صورت میں نفس نکوئی کے راستے سے اس میں مداخلت کرتا ہے اور اسباب محمودہ کے ساتھ اس میں راہ پا لیتا ہے اس وقت وہ خیال کرنے لگتا ہے کہ خلق میری طرف اس وجہ سے رجوع ہوئی ہے کہ میں ابرار میں سے ہوں اس وقت نفس وجائے مصلحت اور بزرگان خدا کی خدمت کی فضیلت اس کو دکھاتا ہے اور وہ جو کچھ اس کے پاس موجود رہے اس کو خرچ کرنا بہتر سمجھنے لگتا ہے ان امور کو وہ اپنے لیے محتس مستحسن بائیں اعتباض سمجھنے لگتا ہے کہ اس کے باعث خلق خدا اس کی طرف رجوع ہوتی ہے حالانکہ نفس اور شیطان مدتوں ایسی صورت میں اس کے ساتھ موجود رہتے ہیں اور یہ دونوں یعنی نفس اور شیطان اس کو اسباب دنیا سے سکون حاصل کرنے اور قبول خلق سے لطف اندوزی کی طرف اس کو کھینچ لیتے ہیں اور اس طرح اکثر نفس اور شیطان دونوں غالبہ جاتے ہیں اور اس میں تصنع اور تکلف پیدا کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور اس طرح طالب حقیقت کی روحانیت متاثر ہوتی ہے اور اس میں رکھنا پڑ جاتا ہے میں نے ایک بزرگ سے سنا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک مرید سے فرمایا کہ اب تم ایسے مقام پر پہنچ گئے ہو جب تمہارے اندر بدی یعنی شر کے راستے سے شیطان داخل نہیں ہو سکتا لیکن وہ طریق خیر کے ذریعے تمہارے اندر داخل ہو سکتا ہے یہ بڑا نازک مقام ہے اس مقام پر قدم ڈگمگا جاتے ہیں لہذا جب کوئی راست باز اور مخلص کسی ایسی خرابی میں مبتلا ہو جاتا ہے ہے تو خداوندے بزرگ اور برتر اپنی سابقہ عنایتوں اور پیش آنے والی مرحمتوں سے امداد غیبی کے ذریعے اس کو سفر کے لیے آمادہ فرما دیتا ہے اس وقت وہ دوست اور آشناؤں سے قطع تعلق کر کے اپنے اس مقام کو ترک کر دیتا ہے جہاں اس پر قبول خلائق کا دروازہ کھلا تھا اب وہ ہر ایک سے منقطع ہو کر محض خدا کا ہو کر سفر سفر کے لیے نکلتا ہے یہ ایک بہترین مقصد سفر ہے جو صادقین کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے منفرد اور مجرد بن جاتا ہے یعنی سوائے اللہ کے کسی سے کچھ تعلق نہیں رہتا بس یہ تمام مقاصد سفر جو ہم نے بیان کیے ہیں وہ ہیں جو مشایخ کو حج غزوہ اور زیارت بیت المقدس کے سفروں کے علاوہ دوسرے سفروں کی ابتدا میں درکار رہتے ہیں یعنی یہ مقاصد ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے بیت المقدس کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے اور جب وہاں پہنچ گئے تو صرف پانچ نمازیں فرما کر یعنی پورا دن گزار کر بہت اجلت کے ساتھ مدینہ منورہ دوسرے دن واپس آ گئے زیادہ قیام کو مناسب نہیں سمجھا قیام کے بعد منزلت میں اضافہ جب اللہ تعالی راست باز اور مخلص انسان پر ابتدائے حال ہی میں یعنی ابتدائے سفر ہی میں احسان فرمائے تو وہ مخلص سفروں سے عبرت حاصل کرتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق علم سے بہرور ہوتا ہے اور صالحین کی ہم نشینی سے استفادہ کرتا ہے اور اس کے دل پر متقین کے احوال کے مشاہدات کے فوائد نقش ہو جاتے ہیں اور بارگاہ الہی کے مقربین کی معرفت کی اتر, بی اتر بیزیوں سے اس کا باطن اطرآ ہو جاتا ہے یعنی مہک اٹھتا ہے اور وہ اللہ کی نظروں کی حفاظت میں آ جاتا ہے ان کے خواص اور ان کے احوال نفسانی کی سیر اس کو میسر آ جاتی ہے نیز سفر اس کی اخلاقی قدروں اور اس کی پوشیدہ خواہشوں کو بھی اجاگر کر دیتا ہے اس وقت اس کے باطن سے قبول عام کی خواہش ہٹ جاتی ہے پھر وہ ہر مقام پر غالب ہوگا مغلوب نہیں ہوگا جس طرح اللہ تعالی نے حضرت موسا علیہ السلام کی زبان سے فرعون کو یہ خبر دی کہ ففرت منکم من کم لم خفتكم فوهب لي, لي ربي هكما وجعلني من المرسلين پارہ نمبر انیس صورت و شورا جب مجھے تم سے خوف پیدا ہوا تو میں تمہارے پاس سے فرار کر گیا اس پر خداوند تعالی نے مجھے حکومت اور مجھے پیغمبر بنایا ان مراحل کے تکملہ کے بعد اللہ تعالی اس راست باز اور مخلص کو اس کے مقام کی طرف واپس بھیج دیتا ہے اور اپنے عظیم انعام سے اس کو سربلند فرماتا ہے اس کو متقی متقین کا پیشوا بنا دیتا ہے اور وہ اس کی پیروی کرتے ہیں اور متقین کو اس کا پیشوا بنا دیا جاتا ہے تاکہ اس سے ہدایت یاب ہوں میں قیام انتہا میں سفر کی صورت اور وجوہ وہ راست بعض مخلص جو میں مقیم اور انتہائے حال میں سیاحت و سفر کو اختیار کرتا ہے وہ ایسا شخص ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اس کے لیے ابتدائی حال ہی میں صحبت صحیح فراہم کر دیتا ہے اور ایک شیخ عالم اس کو میسر آ جاتا ہے جس کی نگرانی میں وہ اس کو وہ اس راستے کو طے کرتا ہے تحقیق کی منازل تک پہنچا دیتا ہے اس صورت میں وہ اپنی ارادت کے مقام کو نہیں چھوڑتا یعنی اسی جگہ جمع رہتا ہے اور اسی شیخ کی صحبت میں مستقل مقیم رہتا ہے جو اس کی عادتوں کی اصلاح کرتا ہے جس طرح حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید حضرمی رحمت اللہ علیہ سے ابتداہی میں فرما دیا تھا کہ اگر ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کا گزر ہو تو تمہیں میرے پاس آنا حرام ہے بس جس طالب کو ایسی صحبت میسر آ جائے تو اس کے لیے سفر حرام ہے اس لیے کہ ایسی صحبت ہر اس سفر اور فضیلت سے بڑھ کر ہے جس کے حصول کا وہ ارادہ رکھتا ہے شیخ رضی الدین ابوالخیر احمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشایخ کے حوالوں سے حضرت ابو بکر الزقاق کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ کوئی مرید اس وقت تک حقیقت میں مرید نہیں ہوتا جب تک اس کے بائیں جانب کا فرشتہ جو برائیاں لکھنے پر معمور ہے بیس سال تک اس کی کوئی برائی اور کوئی گناہ اس کا تحریر نہ کرے پھر جس شخص کو ایسے بلند پایا شخص کی صحبت نصیب ہو جس کو اعلیٰ روحانی مراتب اور بلند مقاصد کی تعلیم دے اور عزم مستحکم اس میں پیدا کرے تو اس مریت کو اپنے ایسے شیخ کی صحبت ترک کر کے سفر اختیار کرنا حرام ہے کب سفر اختیار کیا جائے جب ایسے بلند پایا شیخ کی صحبت میں رہ کر اس کے معاملات اور روحانی بنیاد مضبوط ہو جائے اور وہ حسنے اقتدا سے بہرور ہو جائے اور احوال کے چشمے سے خوب سیرابی حاصل ہو جائے یہاں تک کہ وہ خود ایسا مرد کامل بن جائے کہ اس کے دل سے آب حیات کے چشمے بہنے لگیں اور روحانی فیضان جاری ہو جائے اور اس کا نفس نیکی اور سعادتوں کا اہل بن جائے اور اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ اطراف و اکناف عالم میں رہنے والے بھائیوں کے پرمارفت سینوں سے رحمت الہی کی خوشبوئیں سونگ سکے تو اس وقت وہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے اطراف عالم میں نکل سکتا ہے اور دنیا کی سیر کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنے بندوں کی فائدہ رسانی کے لیے اس کو شہروں شہروں کی سیر کراتا ہے اس وقت اہل صد کے لیے اس کے حال کا اس کے حال کا مقناطیس اپنی کشش سے اس کے پوشیدہ اثرار کو باہر نکال لاتا ہے کیونکہ یہ احالیان زمین بھی ایسے مخبر حق کے انتظار میں تھے جو ان کے دلوں میں خیر و فلاح کی تخم پاشی کرے اس تخم پاشی کے ذریعے ان کے پاس انفاظ اور فیض صحبت سے بکثرت اہل صلاح تیار ہو جاتے ہیں یعنی بہت سے بندگان خدا ان سے اقتصاب فیض کر کے اہل فلاح و صلاح بن جاتے ہیں لوگوں کے دلوں میں خیر و فلاح کی تخم پاشی کرنے والے ایک ایسی رہنمائی کرنے والی قوم ہے جن کے بارے میں انجیل میں یہ مثال بیان کی گئی ہے جس کو قرآن میں ان الفاظ میں پیش کیا گیا ہے قذر ان اخرج ش فضرتن فسط فسطو القہ پارا نمبر اٹھارہ سورا الفتح ایسی کھیتی جس کے پودے نے اپنی کوپلیں نکالیں اس کے بعد وہ بڑھی اور موٹی ہوئی یہاں تک کہ وہ اپنے تنوں پر قائم ہو گئی اس طرح ان مشائخ کی برکات ایک سے دوسرے کی طرف پھیلتی ہیں اور اس طرح بطور ورثہ یہ روحانی عمل سب میں سرایت کر جاتا ہے اور علم تصوف یعنی طریقہ معرفت افادہ کا پرچم اڑاتا ہے یعنی سب کو فائدہ پہنچاتا ہے حادی اور اقتدا کرنے والے کا ثواب حضرت ابو حریر سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف بلایا اس کو اس قدر ثواب ملتا ہے جتنا اس کی اتباہ کرنے والوں کو ملتا ہے بغیر اس کے کہ ان کے اجر سے کچھ کم کیا جائے یعنی ان کے اجر سے کچھ کم نہیں ہوتا اور جو کوئی گمراہی کی طرف بلاتا ہے تو اس پر اس کی اتباع کرنے والوں کے گناہ کے برابر گنا ہوتا ہے اور متبعین کے گناہوں میں سے کچھ نہیں گھٹتا مقیم پر خیر کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو صاحب حال اور مخلص بندہ اپنے مقام میں مقیم رہا اور اس نے سفر نہیں کیا وہ ایسے شخص کی طرح ہے جس کو خداوند تعالی نے خاص اپنی تربیت میں لے لیا ہو اور اپنے لطف و کرم سے اپنی طرف کھینچ کر اس پر فلاح و صلاح کے دروازے کھول دیے ہوں کبھی یہ جذبہ ایسا شدید ہوتا ہے جو دونوں جہان کے عمل کے برابر ہوتا ہے بہرحال طالب صادق کی طلب اور راست بازی کا علم شیخ کو ہو جاتا ہے اور وہ اس وقت اس کو صدیقین میں سے کسی کے پاس تربیت کے لیے پہنچا دیا جاتا ہے جو اپنے لطف و کرم اور کلام صدقے مقال سے اس کی تربیت کرتا ہے اور اپنی روحانی طاقت سے اس کی مشکلات کا حل کرتا ہے چونکہ ایسی حالت میں مراد و مرید یا طالب و مطلوب دونوں کی روحانی اہلیت اور قابلیت درجۂ کمال پر ہوتی ہے تو تھوڑی سی صحبت بھی قصب فیض اور اصلاح حال کے لیے کافی ہو جاتی ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے عالم اسباب کے قانون کا منشا پورا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طالب کے لیے ایک مطلوب پیدا کر دیا سبب مختصر صحبت حکمت کی نشانی بن جاتی ہے لیکن اس کو بے مایا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ قلیل صحبت بہت زیادہ صحبت بہت زیادہ مشاہدات اور سیر و سفر سے بے نیاز کر دیتی ہے کے انوار باطنی کی چند کرنے یا صحبت کے چند لمحات آثار و اخبار کے مشاہدے کا بدل بن جاتی ہیں یعنی دوسری چیزوں کے مشاہدے کی ضرورت باقی نہیں رہتی جیسا کہ کسی بزرگ نے کہا ہے اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو لیکن میں کہتا ہوں کہ آنکھیں بند کرو اور دیکھو مشاہدائے جلوائے طور بعض اور ارباب باطن کاملہ سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ خدا کے بہت سے نیک بندے ایسے ہیں جو اپنے قاسائے زانو پر سر رکھ کر تور سینا کا جلوہ دیکھتے ہیں یعنی گھٹنے پر سر رکھ کر مشاہدۂ حق کر لیتے ہیں گویا جب وہ گھٹنوں پر سر رکھتے ہیں تو مقام قرب میں پہنچ جاتے ہیں بس جن لوگوں کی خلوت کی تاریکیوں سے آب حیات کے چشمے پر پھوٹ نکلتے ہیں تو ان کو آب حیات کی تلاش میں ظلمات کی تلاش کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ظلمات کا سفر کریں اور آب حیات وہاں پہنچ کر حاصل کریں اور جس کی شہود کی لپیٹ میں آسمان کی طبق موجود ہوں جو مشاہدے میں آسمانی طبقوں کی سیر کر لے تو اس کو آسمانوں کی طرف نظر دوڑانے کی کیا ضرورت ہے اور جس کے حدقائے حت چشم میں تمام کائنات سمٹ کر آ گئی ہو تو اس کو بیابان نوردی اور دشت پیمائی کی کیا ضرورت ہے اور جس کو اپنی فطری صلاحیت کے باعث ارواح کے جھمگٹوں میں از دہام میں ازدہام میں باریابی مل گئی ہو تو دل کو پھر عالم صورت کی کیا حاجت رہی یعنی کہ وہ چلتی پھرتی صورتوں کا مشاہدہ کرتا رہے حضرت ضنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کے مابین سوال و جواب روایت ہے کہ حضرت دنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کے ذریعے حضرت بایزید بستامی بستانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ پیغام ارسال کیا کہ ان سے کہہ دو کہ کب تک خواب راحت میں رہو گے قافلہ تو روانہ ہو گیا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے پیامبر کو جواب دیا کہ جاؤ میرے بھائی سے کہہ دو کہ مرد وہ ہے جو تمام رات سوئے اور صبح دم کافلے سے پہلے ہی منزل پر پہنچ جائے یہ سن کر حضرت ضنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مرحبا ان کو مبارک ہو یہ وہ کام ہے جہاں تک ہماری روحانیت کی رسائی نہیں حضرت شیخ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے قاریو اے طالب و سفر کرو سفر تاکہ تم خوش رہو یعنی پاک و صاف رہو اس لیے کہ پانی جب زیادہ دیر تک ایک جگہ ٹھہرا رہتا ہے تو وہ متغیر ہو جاتا ہے یعنی رنگ اور مزہ سب کچھ بدل جاتا ہے یہ ارشاد سن کر ایک بزرگ نے کہا کہ سمندر بن جاؤ تاکہ متغیر نہ ہو سکو یعنی سمندر کا پانی ایک جگہ قائم رہتا ہے لیکن متغیر نہیں ہوتا سفر کی تکالیف اور اس کے مفید نتائج جب ایک مرید یعنی طالب حقیقت اپنی باطنی اور روحانی سفر میں مداومت کرتا ہے اور اس کو ہمیشہ جاری رکھتا ہے تو وہ نفس امارہ کی مسافتیں جلد ہی طے کر لیتا ہے اور اس وقت منازل آفات یعنی نفس کی خرابیوں سے گزر جاتا ہے اس کی مضموم اس کے مضموم اخلاق پاکیزہ اور محمودہ اخلاق میں بدل جاتے ہیں اور صدق و اخلاص کے ساتھ وہ خدا ود جل و علا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اس وقت اس کے تمام پراگندگیاں جمعیت خاطر سے بدل جاتی ہیں اور ہضر میں سفر سے زیادہ اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس لیے کہ کوئی سفر بھی صعبات اور پریشانیوں سے خالی نہیں سفر کی زحمتیں جب ناتوانوں کے علم میں آتی ہیں تو ان کا ضعف اثر نو تازہ ہو جاتا ہے سفر کی نئی نئی مشکلات پر قابو پانا ایک بڑے طاقتور انسان کا کام ہے ان پر قابو پانا کمزوروں کے بس کی بات نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کسی کے تزکیہ نفس کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ کی کیا تم اس کے ساتھ کسی ایسے سفر میں رہے ہو جس کے ذریعے اس کے شریفانہ اخلاق پر استدلال کیا جا سکے تو اس شخص نے نفی میں جواب دیا اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان نے ارشاد فرمایا کہ پھر میرے خیال میں تم اس شخص کو اچھی طرح نہیں جانتے بس اللہ تعالی جس شخص کو اس کے ابتدائے حال میں سفر کی پریشانیوں سے بچا لے اور اس کو وطن ہی میں دل جمائی اور حسنِ اقبال سے آسودہ حال فرما دے اور اس کو ایسے اشخاص کی صحبت لطف خداوندی سے میسر آ جائے جو اس کے حال کی اصلاح کر دیں اور اس کی روحانی زندگی سدھر جائے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی کا اس پر بڑا احسان ہے اس احسان کی تفسیر اللہ تعالیٰ کے اس قول میں موجود ہے و من یتق اللہ یج اللہ مخر جاؤں و رز ہو مین حف پارہ نمبر اٹھائیس سر طلاق جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخلصی کی راہ نکال دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق فراہم کرے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا مشایخ نے فرمایا ہے کہ یہ الطاف و انعام ایسے شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالی سے لا لگائے ہوئے ہے اور جب اس کو کسی مذہبی معاملے میں کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو اللہ تعالی اس کے پاس ایسا کوئی شخص بھیج دیتا ہے جو اس کی اس مشکل کو حل کر دیتا ہے بس اگر طالب حق ابتدائی شرطوں پر قائم رہا اور اس کے قدموں کو لغزش نہیں ہوئی تو اس کو بغیر سفر کے حضری میں انتہائی مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں اس طرح وہ ابتدا سے انتہا تک ایک ہی مقام پر ٹھہرا رہتا ہے یعنی مقیم رہتا ہے اور ایسا مرتبہ اللہ تعالی کے کچھ ایسے ہی مقبول بندوں کو حاصل ہوتا ہے یعنی ہر ایک کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوتا ہمیشہ سفر میں رہنے والے مشایخ بعض بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں کہیں قیام نہیں کرتے اس لیے کہ وہ اپنے احوال کی اصلاح اور تذکیہ نفس کا ذریعہ سفر ہی کو سمجھتے ہیں چنانچہ ایسے ہی بزرگوں میں سے ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ تم کوشش کرے کرو کہ تم ہر رات ایک نئی مسجد میں مہمان بنو یعنی ہر رات تمہارا قیام نئی مسجد میں ہو اور جب تمہاری موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم دو شہروں کے مابین ہو یعنی سفر میں ہو شیخ ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ کا تعلق ایسے ہی مسافر طبقے سے تھا ان کا گروہ ہمیشہ حالت سفر میں رہتا تھا اور آپ کسی شہر میں چالیس دن سے زیادہ قیام نہیں کرتے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ اگر وہ چالیس دن سے زیادہ کسی جگہ مقیم رہے تو ان کے توقل میں فرق آ جائے گا اس لیے کہ اس عرصے میں لوگ ان کی ان, ان کو اچھی طرح جان لیں گے یعنی ان کا رجوع شروع ہو جائے گا اور اس طرح یہ واقفیت توکل کے منافی ایک بنیادی عیب بن جائے گی حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے ایک جنگل میں قیام کیا اور گیارہ دن تک کچھ نہیں کھایا آخر کار نفس نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں جنگل کی گھاس ہی کھا لوں تاکہ پیٹ میں کچھ پڑ جائے اس وقت میں نے دیکھا کہ جنگل کی سبز سبزی میری طرف بڑھ کر آ رہی ہے یہ دیکھتے ہی میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سبزہ واپس ہو گیا تھا کہ نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ اس سبزے سے کیوں بھاگے تو آپ نے فرمایا کہ میرے نفس کو اس سبزے سے مدد حاصل کرنے کا خیال پیدا ہو گیا تھا یعنی نفس چاہتا تھا کہ میں اس کو کھا کر بھوک کو مٹاؤں حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے دین کے تحفظ کے لیے ادھر ادھر دنیا میں بھاگتے پھرتے ہیں اور ایک جگہ قیام نہیں کرتے شیخ حضرت شیخ ابو ذرا رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشائق کی اسناد کے ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کو مسافر سب سے زیادہ محبوب ہیں لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سے مسافر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اپنے دین کے تحفظ کے لیے بھاگے بھاگے پھرتے ہیں وہ سب قیامت کے دن حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پاس اکٹھا ہوں گے بہرحال سفر و حضر کے اعتبار سے یہ مختلف مراحل اور روحانی مدارج ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا لیکن ان سب حالتوں میں لوگوں کی نیت نیکی ہوتی ہے سفر پھر مقام پہلے مقام پھر سفر ہمیشہ مقام ان تمام مراحل سے گزرنے والوں کے حسن نیت میں شبہ نہیں اور حسن نیت کا تقاضا یہ ہے کہ صط کو طلب کیا جائے خواہ احوال میں کیسی ہی تبدیلی کیوں نہ ہو جائے ست کا جذبہ ہر حال میں قابل تعریف ہے بس جو کوئی سفر اختیار کرے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے حال کا نگران رہے اور نیت کو درست رکھے تاکہ سفر کے فوائد سے بہراندوز ہو سکے یہ خلوص نیت اور حسن نیت بھی کوئی آسان بات نہیں ہے کہ اپنی نیت کو خواہشات نفسانی سے وہی شخص پاک و صاف رکھ سکتا ہے جو بہت بڑا عالم اور زبردست پرہیزگار گار ہو اور لزائز دنیاوی کی جانب اس کا بالکل میلان نہ ہو اس کے برعکس اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے اندر کوئی نفسانی خواہش دبی ہوئی ہے اور حسن نیت کے لیے جس تقوی اور زہد کی ضرورت ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے وہ اسی رغبت اور نفسانی جذبے کے تحت سفر شروع کرے اور یہ خیال کرے کہ میرا یہ جذبہ جذبہ حق ہے اور وہ جذبہ حق اور جذبہ نفس میں تمیز نہ کر سکے ایسا شخص اس نے نیت کی معرفت کا محتاج ہے تاکہ جذبہ نفسانی میں تمیز کر سکے جب تک نفسانی وسوسوں کا علم نہ ہوگا نیت کی درستی کا علم نہیں ہو سکتا لیکن جو علم اس قدر وسیع ہے کہ اگر میں سراہت کے ساتھ اس کو بیان کروں تو اس کے لیے ایک الگ فصل یعنی باپ کی ضرورت ہوگی بہرحال میں یہاں ان لوگوں کے لیے اجمالن اس سلسلے میں کچھ بیان کرتا ہوں جو ان وساوس نفسانی میں مبتلا ہیں کیونکہ بہت سے درویش اس سے ناواقف محض ہیں نشات نفس کے نقصانات جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ طبعی رجحانات یا نشات نفس میں اکثر اوقات فقرا مبتلا ہو جاتے ہیں اور فقیر کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی جنگلوں اور باغوں کی طرف نکل جائے اگرچہ بظاہر یہ خواہش دل کو بہت بھلی لگتی ہے حقیقت میں یہ نشات خاطر بہت نقصان پہنچانے والی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی وقت نشات خاطر کو پورا کر دیا جاتا ہے تو اس نفس کو کشادگی حاصل ہوتی ہے اور نفسانی غرض پوری ہو جاتی ہے یعنی جنگلوں اور باغوں کی سیر سے نفس پھیل جاتا ہے اور جب نفس کو یہ کشادگی میسر آتی ہے تو وہ قلب سے اتنا ہی دور ہو جاتا ہے اور قلب سے دور ہو کر پھر وہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے جب یہ صورت پیدا ہوئی تو قلب کو جنگلوں کی سیر سے سکون کہاں حاصل ہوا یہ تو نفسانی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ ہو گیا بلکہ اس کو جو بظاہر سکون حاصل ہوا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ نفس اس سے دور ہو گیا ہے جیسے کسی انسان سے ایسا ساتھی دور ہو جائے جو قربت میں اس کے لیے باعث زحمت تھا اب درویش جب اس سیر سے فارغ ہو کر اپنے زاویہ میں واپس آنے آئے گا اور اپنے معاملات کا دفتر کھول کر چھان کرے گا تو وہ اپنے نفس کو اپنے قلب کے قری پائے گا لیکن اس طرح کہ وہ مزید گراں بار ہو گیا ہے اور اس کے دل کو نفس سے مزید بیزار پائے گا اور جیسے جیسے نفس کا بوجھ بڑھتا جائے گا قلب کا تقدر بھی بڑھتا جائے گا اس مزید گراں باری اور تقدر قلب کا سبب یہ ہے کہ قلب نے اس کی نفسانی خواہشات پر پابندی لگا رکھی ہے اس لیے جنگل اور باخ کی طرف جانا قطعی طور پر ایک روحانی بیماری بن جاتی ہے مگر درویش یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے لیے سکون کا باعث اور اس کے درد کا درما ہے اور اگر درویش نے تنہائی اور خلو کی عادت ڈال لی ہے تو نفس سرکش متی ہو کر سبک اور لطیف بن جائے گا یعنی گران بار نہیں رہے گا اور قلب کا ایک اچھا ساتھی بن جائے گا اور قلب کے لیے بار خاطر نہ رہے گا اسی طرح سفر کی خواہش کو قیاس کر لینا چاہیے یعنی اگر سفر سے خواہش نفس پوری ہوئی ہے تو اس سے تقدر قلب پیدا ہوگا نہ کہ سکون قلب کیونکہ بہت سی ایسی نفسانی خواہشات ہیں جن سے راحت و آرام پہنچتا ہے لیکن وہ شخص جو اس نقطے کو سمجھتا ہے وہ اس عارضی لطف و آرام کے قریب بھی نہیں آ سکتا جس میں انجام کار کوئی خوبی نہیں ہے اس کے خطرات کو کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ جب کہ دل میں سفر کا ارادہ پیدا ہو تو اس قسم کے وسوسوں اور اندیشوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے بلکہ نفس اور اس کے فریب سے بھی آگاہ رہنا چاہیے اسی قبیل سے غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے ان الشمس تطلع من منبینی قرنی شیطان یعنی خورشید شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے طلوع کرتا ہے کیونکہ طلوع آفتاب ہی کے وقت نفس میں امنگیں اور خواہشیں پیدا ہوتی ہیں لوگ اس کو مزاج اور قبائ کی نشات نشاط انگیزیاں قیاس کرتے ہیں اس نقطے کی شرح بہت طویل اور بہت دقیق ہے اس لیے میں بس اس اسی پر اکتفا کرتا ہوں بہرحال اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ بیمار کی بیماری صبح کے وقت نسبتاً کم ہو جاتی ہے اور شام کے وقت اس میں اضافہ اور شدت پیدا ہو جاتی ہے پر سمجھ لینا چاہیے کہ نفس کا احتزاز از یعنی نشاط اکثر کشادگی قلب کی شکل میں نمودار ہوتا ہے اور فقیر اس قسم کی آفات میں اکثر مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ تہنیت قلبی یعنی نشاط قلب سمجھ کر اکثر تجاز نفس میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ حرکات قلب ہیں حالانکہ وہ حرکات نفس ہوتی ہیں اور بسا اوقات وہ یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ وہ اللہ تک پہنچ گیا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے کلام کر رہا ہے اور اللہ کی طرف سے حرکت کر رہا ہے اس قسم کے اشتباہ عام درویشوں کو نہیں ہوتے بلکہ ان حضرات کو ہوتے ہیں جو ارباب قلوب اور ارباب حال ہیں پس اس مقام پر آ اس مقام پر عوام کے لئے نہیں بلکہ خواص کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں لہٰذا اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کیونکہ اس کا علم بہت ہی گراں قدر ہے سفر کے لیے استخارہ کرنا ضروری ہے درویش کے لیے سفر کی ابتدا میں صحیح صورت حال معلوم کرنے کے لیے کم سے کم یہ ضروری ہے کہ وہ نماز استخارہ پڑھ لے اس نماز کو کسی حالت میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے خواہ درویش پر سفر کی صحیح صورت حال واضح ہی کیوں نہ ہو جائے یا سفر کی مصلحت اس پر ظاہر ہو جائے پھر بھی استخارہ پڑنا ضروری ہے کیونکہ صحت خاطر یا نیک نیتی کے اعتبار سے لوگوں کے مراتب جداگانہ ہیں کچھ لوگوں پر حقیقت امر جلد آشکار ہو جاتی ہے اور کچھ پر دیر میں لیکن اتباع سنت کے لحاظ سے کسی مرتبے پر بھی اصلاۃ استخارہ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں برکت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے جیسا کہ ہمارے شیخ ضیاء الدین ابو النجیب سہروردی علیہ الرحمٰ نے چند مشایخ کی اسناد کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نماز استخارہ کی اس طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح قرآن پاک کی کسی صورت کی تعلیم دے رہے ہیں بس جب تميس كوي كسي كام يسفرك إرادة كريه طبو دورك نفل نماز بره عريدوه بره اللهم اني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك لا تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمري. خير لي في ديني ومعاشي ومعاري وآقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فقدره لي ثم باركلي فيه وإن كنت تعلم شر لي مثل ذلك فاصرف على عني و... و... وأصرفني عنه وقدر لي... وقدر لي الخير حيث كان. یعنی خدایا میں تیرے علم سے استخارہ کرتا ہوں اب میں تیری ذات سے توفیق کا خواہاں ہوں اور تیرے عظیم فضل کا طلبگار ہوں کیونکہ تو قدرت والا ہے اور میں لاچار ہوں تو جاننے والا ہے اور میں ناواقف ہوں تو ہی تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے اے اللہ اگر تیری مشیت میں یہ کام یعنی کام کا یہاں نام لے میرے دین میں میری معاش میری آخرت اور میرے انجام کار کے لیے بہتر سم... بہتر ہے اور میرے موجودہ اور آئندہ مفاد کے لیے مناسب ہے تو مجھے اس کام کے سرانجام دینے کی ہمت عطا فرما اور اگر تیری معیت میرے موجودہ کام کو میرے لیے مفید نہیں سمجھتی اور وہ میرے لیے مناسب نہیں ہے تو مجھے اس کام سے دور رکھ اور جہاں کہیں بھلائی ہو اس کی مجھے توفیق عطا فرما دے